سورج گرہن چاند گہن کے دوران اگر کوئی حاملہ عورت چاند اور سورج کو دیکھ لے تو کیا اس کا اثر بچے پر پڑتا عموماً لوگ سورج اور چاند گرہن کو منہوس سمجھتے ہیں دیکھیے منہوس وغیرہ تو نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں یہ پڑھا چاند گہن جب ہوتا یا سورج گہن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے اور آپ اس موقع پر نماز پڑھا کرتے یا پڑھایا کرتے جب تک چاند گہن ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار میں آدمی کو لگ جانا چاہیے اس قدر تو شریعت ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا ہونٹ اگر یہاں سے کٹا ہوا پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ سورج گہن کے موقع پر کچھ کاٹا ہوگا جس کی وجہ سے ہونٹ کٹا ہوا یا کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا نظر آئے وغیرہ شرم تو اس کی کوئی حقیقت نہیں البتہ اگر یہ کوئی تجربہ ہے کسی صاحب کا یہ مشاہدہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن شرم اس میں یہ کہ صاحب سورج گہن ہو تو کوئی عورت حاملہ اگر چاند یا سورج کو دیکھ لے تو اس کے حمل پہ کسی قسم کا فرق پڑتا ہے ہم نے کہیں نہیں پڑھا اور یہ جو ہے کہ کان کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا یہ بھی لوگوں کے اپنے ذاتی تجربے ہیں شریعت میں کوئی ایسی بات ہم نے نہیں پڑھی کہ سورج گہن کے موقع پر کوئی ایسا معاملہ